آپ لوگوں تک یہ بات بہت شکریہ ہے کہ آج کے مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی خاصم اللہ ہیں جو آیت کرسی کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے اس سے پہلے کہ میں شیخ کو یہاں آنے کے لیے دعوت ہوں شیخ کا تعارف کرانا مناسب سمجھوں گا آپ کا نام جلال آدمی ہے है जो کے صوبہ اتر پردیش प्रदेश سے ضلع بستی سے آپ کا تعلق ہے اور آج کل مہاراشٹر کے ایک گاؤں جس کا نام ہے مالی گاؤں وہاں پر آپ قیام پذیر ہیں لڑائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ جلال الدین قاسمی حقیض اللہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے آپ نے دار العم دیوبند سے تعلیم حاصل کی ہے اور اسی لیے آپ قاسمی ہیں دار العلوم دیوبند جو کہ ہندوستان کا ایک مشہور ادارہ ہے وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے پراغت کے بعد آپ دعوتی کام انجام دیتے رہے اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تقریباً آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان मंजर سے جو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں وہ ہے اقسن الجاد اور ایک دوسری کتاب ہے اشکوک ول اوہام ایک شخص نے کتاب لکھی تھی بارہ سوالا بیس لاکھ انعام آپ نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے اور منظر عام پر آ چکی ہے اور ویسے آپ کے درس کا جو موضوع ہے آیت القرسی کی تفسیر یہ کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے اس کے علاوہ آپ نے سور اخلاص کی تفصیل بھی کی ہے اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے قرآن کریم کی تفصیر کی ہے جس کا نام ہے لطائف قرآنیا صاف و صفحات پر مشتمل یہ تفسیر ہے مسبتہ تیار ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کی نشر و اشاعت میں شیخ کو یہ توفیق دے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں اس کے علاوہ بھی تقریباً آپ نے اب تک سترہ کتابیں لکھی ہیں اور الحمدللہ آپ کا جو علمی معیار ہے وہ بڑا ہی اہم ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی بات کرتے ہیں تو مستند حدیث کو صنعت اور متن کے ساتھ پیش کرتے ہیں بات کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کا حافظہ دیا ہے اور آپ نے قرآن کریم کو صرف چھ ماہ میں ہی کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پبل اور اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے اللہ قبر بتانے کا مقصد ہے کہ آپ گزشتہ ماہ کے یا اسی ماہ کے ابتدائی ایام میں عمرے کی نیت سے پہلی مرتبہ سعودی عرب آئے ہیں تقریبا سولہ پروگرام آپ کے جلدہ دعوت عید سلامہ کے جانب سے اور مشرفہ کے جانب سے رکھے گئے ہیں اور الحمدللہ اب تک کافی پروگرام ہو چکے ہیں بقیہ پروگرام کی لسٹ جو ہے آپ کے سامنے آئے گی اور کل بھی انشاءاللہ شاء تقریباً تین پروگرام ہیں ڈڈکو میں مسجد میں پروگرام ہے اور پھر اس کے بعد اصر سے مغرب تک گندرا میں ہے اور پھر شاہ کے بعد انشاءاللہ شاء جو ہے مسجد جوہرام میں پروگرام کا ارادہ ہے تو اس لحاظ سے ان تمام پروگرام اللہ تعالیٰ کی صوفی تک کافی پروگرام ہو چکے ہیں جدہ میں بھی ہیں ندی نے بھی, بھی ہیں اور اگلے ہفتے مکہ میں بھی ہونے والے ہیں اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں تو میرا کتنی تاخیر میں فضیلت شیخ جلال الدین قاسمی حقیل اللہ سے گزارش کروں گا کہ جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے آئے السی کی تفصیل آپ کی گزارش ہے کہ لوگوں کو قرآن سند کی روشنی میں تمام باتوں کو پیش کریں اس سے پہلے شیخ کو مئی کے سامنے لاؤں یا مئی کو شیخ کے حوالے کروں آپ کی گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ آگے آنے والوں کو جو پچھلے آ رہے ہیں ان کو سہولت ہو اور جو قرضیاں آپ کے ہاتھ میں بھی گئے ہیں اس میں اپنا نمبر اپنا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی ضرور لکھیں گزارش ہے کہ اپنا موبائل یا تو بند کر دیں یا سائلنٹ میں رکھیں القرآن الرحم قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو سکوز کا اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی کی رحمت ہم پہ نازل ہو ورنہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ادھر درس ہو رہا ہے قرآن کریم کی آیت پڑی جا رہی ہے جناب ادھر گانا بج رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں بچوں کو شرارت کرنے نہ دیں اور گندگی نہ کریں اس لیے کہ صبح میں جو ہے خواتین کے وہاں پر کلاسز چلنے والے ہیں بلپ المشکور المجور الفاظ فضیل خصوصیت جلال الدین ہاتمی حقیض اب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعليكم ورحمة الله وبركاته من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهديه الله فلا مظل له من يظلل فلا هابي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تطاقه ولا تموت إلا وانت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفر عنده إلا بيده يعلم ما بين أيديهم وما خيطهم ولا يحيطون بالشيء من علمه إلا بما شاء وصع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليج العظيم ات الماعی چوہن ترم بزوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں سرد نے شین ما اور بہن آج اس مبارک مجلس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آیت تل کی تفسیر آپ کے سامنے پیش آیت کرسی میں اللہ تبارک و تعالی نے توقع کی صفات پر بحث کی شخص یہ جانتا ہے کہ شریعت متحرہ میں دو گناہ اتنے خطرناک اور اتنے ہیں کہ جب تک کوئی شخص ان دو گناہوں کا ترک نہ کرے تب تک نہ تو اس کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ اس کی توبہ قبول ہوتی نے کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں شریعت متحرہ میں دو گناہ اتنے خطرناک ہیں कि जब तक कोई शख्स इन दो गुनाहों का तर्क न करे तब तक, तक न तो उसका कोई अमल मकबूल होता है और ना तो उसकी कोई तोबा ही कबूल होती है वो दो गुनाह कौन से हैं एक है शिर्क और दूसरे विदाट एक अजीब नुकदा आपके सामने में पेश करूं کہ ان دونوں کو شہریت متحرہ میں غلا کہا گیا ہے شرک کو بھی غلال کہا گیا ہے اور بدار کو بھی غلا کہا گیا ہے حکیم نے شرک کو بلاد دعیب کہا گیا اور حدیث میں بدار کو غالب کہا گیا پہلے وہ آٹھ پڑھ لیتا ہوں اللہ عشاہ فرماتا ہے بے <بَعِيدًا> ش اللہ شرک کرنے والے کو کبھی بخشے گا نہیں اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو بخش پڑتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمرہی میں جا پڑتا ہے زلال بعید میں جا پڑتا ہے <coughs> کہ گلالت کیا ہے اور بعید کیا ہے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتا ہوں تالک کہتے ہیں گمرہی کو گمرہی کا مطلب کیا ہے ایک آدمی اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے منزل مقصود کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اس سے بھٹک کر کسی اور راستے پر چلنے لگے اس کو کہتے ہیں ولالت گم راہ راہ کو گم کر دینے والا جہاں وہ پہنچنا چاہ رہا ہے اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کی جو منزل ہے اس کا جو منزل مقصود ہے اس طرح جانے والا جو راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کر کے کسی دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے ایسے آدمی کو کہتے ہیں گم راہ اس نے منزل کی طرف جانے والا راستہ گم کر دیا ہے یہ تو ہوا ولالت کا مانا پرانے حکیم نے ٹھیک ہے شرک کو غلالت کہا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بعید لا کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے پیاری بات کہنا چاہ رہا ہے پرانی حکیم یہ جنت کا راستہ ہے اس راستے پر چل کر آدمی رضوان الہی کی منزل پر پہنچتا ہے انت تک پہنچتا ہے یہ راستہ تو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ میں ایک دوسرا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے ایک آدمی کو مدینہ جانا ہے مدینہ کا ایک روپ ہے اب مدینہ کے راستے پر نہ چلتے ہوئے اینڈ اس کے اپوزٹ میں جو مکہ کی طرف راستہ جا رہا ہے اس کے اوپر وہ چلنے لگتا ہے ہر عقل مند کہے گا کہ یہ آدمی گمراہ ہو گیا ہے راستہ بھٹک گیا ہے اس لیے کہ اس کی جو منزلیں مدینہ ہے, تو وہ مدینہ کے راستے پر نہ چل کر تو مکہ کے راستے پر جا رہا ہے تو اپنا راستہ گم کر دیا ہے بد کیا ہے جتنے قدم وہ مکہ کے راستے پر رکھے گا اتنا ہی وہ اپنی حقیقی منزل مخصوص یعنی مدینہ سے دور ہوتا چلا جائے گا جتنے قدم وہ اس راستے پر رکھے گا اتنا ہی وہ اپنی منزل दूर سے دور ہوتا چلا جائے گا اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کا ایک مخصوص راستہ ہے اس کا اینڈ اپوزٹ میں جہنم کا ایک راستہ ہے اب کوئی آدمی بھٹک کر جہنم والے راستے پر چلا جائے تو اولم تو اس نے راستہ گم کر دیا دوسرے جہنم کے راستے پر جتنے قدم اس کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنی اصل منزل مقصود رضا الہی اور جنت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ہر ہر قدم اسے اس کے منزل سے دور لے جا رہا ہے ہے شرک و اللہ پکڑ بل ولا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے یہ تو قرآن حکیم ہے جس نے شرک کے بارے میں ایک بات کہی کہ شرک ولال ہے اور زلال بڑی ہے بداق کو حدیث پاک میں ضلالت کہا گیا حدیث اس طرح وان ارباد نے ساری طرزی اللہ تعالیٰ کام پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعست موعدة موضعين فعهد إلينا بأحد فقال عليهم بتقوى الله والسمير الطاه بين عبدا حبشيا ابتلاح شدید و سنت الخل المحدین ابو علیہ بن نوازل کو مور المخا کی باب ابتباء سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ حدیث اماماجاحمۃ اللہ علیہ ایک سطح کے اوپر پہلے چیپٹر میں پہلا چیپٹر ابن ماجہ کا باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ حدیث ارباز ہے لارا ترجمہ کیا ہے حضرت ارباد نظاریہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واد کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اتنا بلیغ خطبہ دیا اتنا بلیغ واد ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے جب تخلیق ختم ہوئی واق ختم ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ تو آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کس طرح تقریر فرمائی ہے کس طرح بیان فرمایا ہے جیسے کوئی دنیا سے رخ ہونے والا آدمی تقریر کرتا ہے واضح کرتا تو اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی وصیت فرمائیے ہم سے کوئی عہد لیجئے تو آپ نے فرمایا پہلی چیز علیکم عمر تک اللہ اللہ کا باعث و تعالیٰ کا تقوہ تمہارے دلوں میں ہونے چاہیے جلبت میں رہو تو اللہ کا تقوع غلبت میں رہو تو اللہ کا تقوع لین دین میں رہو تو اللہ کا تقوع گھر میں رہو تو اللہ کا تقوع ہر شعبے زندگی میں اللہ کا تقویٰ تمہارے پیشے نظر ہونا چاہیے لکھی اور دیکھو سنتے رہنا اور تعبیداری کرتے رہنا اپنے امیر کی اگرچہ وابشی غلامی چنا ہو تشریح کسی اور موقع پر جو استدلال کرنا ہے صرف اتنا ہی میں ٹکڑا لے لے رہا ہوں اور اب تم دیکھو گے کہ میرے پاس بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاد ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور دان تو چلے انہیں دبا لینا اور دیکھو نئی نئی چیزیں جو دین میں ایجاد ہوں, ہوں ان سے تم بچتے رہنا اس لیے کہ بداتے ہیں فن کل بداتی ضالالہ اور ہر بدات گم رہی ہے اس کا مطلب جس طرح مشرق رات تک گم کر دیتا ہے ایسے بداتی بھی رات تک گم کر دیتا ہے دونوں ہیں آج ہم صرف ایک گمرہ ہی یعنی شرک کے اوپر گفتگو کرنا چاہ ہیں شرک کی ضد توحید ہے <coughs> توحید کی بنیادی دو قسمیں ہیں توحید کی ذات اور توحید کی صفات بات یہاں سے ہم شروع کریں گے توحید کی بنیادی دو قسمیں ہیں توحید کی ذات اور توحید کی صفات توحید کی ذات کو بالکل آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی سمجھنا یہ ہے شرک ملزاد اور نہ سمجھنا توحید کی دیکھو پھر سے بولتا ہوں خالق کائنات کو انسانوں جیسی سفارت رکھنے والی ہستی سمجھنا یہ شکم ذات ہے نہ سمجھنا کی ذات. جیسے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنا اللہ کے لیے بیٹی تجویز کرنا جیسے کفار اور مشرقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا انہوں نے خالص کائنات के लिए بیٹیاں تجویز کی یہود نے ازیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تجویز کیا نسارا نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا تجویز کیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ نسارا توحید عید فضاد ہو چکے شرک فضاد میں مبتلا ہو گئے نسارا شلک فضا میں مبتلا ہو گئے اور کپڑوں مشرقین تو شلک فضاد میں مبتلا تھے اس لیے کہ انہوں نے خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی گردانا ہستی سمجھنا توحیف تو کی صفات تو کفے کہتے ہیں جس کا اپوزٹ آتا ہے شرک سے صفا وہی جلی اور وہی خفی میں یعنی قرآن اور حدیث میں وہی جلی में ہے قرآن اور وہی کفی کیا ہے قرآن و حدیث نے میں انہیں وہی کفی اور وہی جلی بول رہا جلی اور وہی خفی میں اللہ تعالی نے خود کو جن صفات سے اور جن مانوں میں متصف گردانا ہے ان صفات کو انہی مانوں میں اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے لیے ماننا کسی اور ہستی کو اس سے متصف ماننا یہ شرک کی صفات ہے نہ مانگنا تو ہی ایک بار پھر سے بولتا ہوں وہی جلی اور وہی خفی میں اللہ تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے جن معنوں میں متصف کیا ہے ان صفات کو انہی معنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے ماننا وہ صفات اس ہستی کو اس سے متصف ماننا یہ شکل کا مثلا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب بھی اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں ارغاز فلاں کاہی فلاں بابا وہ پوشیدہ چیزوں کو غیر کی خبروں کو اپنے علم کے ذریعے بتا دیتا ہے تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت میں عالم الغیب ہونے میں غیر کو شریک کیا یہ شرک صفات ہے اور جو توحید کی صفات کے بالکل الڈا ہے. اللہ کبارک و تعالی نے اس پوری آیت کریمہ میں توحید کی صفات سے بحث کی اور شرک کی صفات کا رق فرمایا آئیے اس آیت کریمہ کی شرح سے پہلے اس آیت کریمہ کی فضیلت جان لیں گے فضیلت کے لیے ایک حدیث پاک جو حضر کردی سے فقان سے روشد فقوی من زیادہ حافظ بلا حتی تصبح فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ ذات شیف راہ بخاری فی کتابی بدیل الخلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک و کتاب بدیل خلق کے اندر ہے پہلے ہی چیپٹر میں پہلے ہی بیلون میں معلوم ہوا کہ راوی حضرت ابو حیران حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں اکٹھا اچھا ہونے والی زکات پر معمور کر دیا نگرانی کے اوپر کہا کہ زکات کا مال جہاں رکھا ہوا ہے تم ذرا اس کی نگرانی کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا ایک رات کو دیکھا ایک آنے والا آتا ہے فطانی آتی آتن میرے آنے والا آیا تھیلی تھی اس کے پاس لق بھر لف میں لگتا گلہ میں ڈالنے لگا حضرت بھو رہا ہے دیکھے تو چورس تضرت اب رہا میں نے اس کو پکڑا پپل ایک چوری کرتا ہے کہا کہ حضرت بہت غریب آدمی ہوں کثیر العیال ہوں बच्चे भूखे थे इन उज्जुर्म के बिना पर मैं चोरी जैसे अजीम जुर्म के इरतक पर आमादा हुआ हजरत मुझे छोड़ दीजिए आइंदा ऐसा नहीं करूंगा हजरत ने कहा जा लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना दूसरे दिन देख रहे फिर आ रहा है हरी तुम लगा लग, भर भर करके के थैली में डाल ले अरे कल बोला था ना तो मैं सुन नहीं आएगा और कल मैंने छोड़ दिया था बेटा आज छोड़ने वाला नहीं तेरे को हजरत बहुत गरीब आदमी है बहुत परेशान हजरत मेरी हालत पर रह फरमाइए अब कान पकड़ता हूँ नहीं आऊंगा चेल तो तौबा कर लेता हूँ हजरत कच्चा चला गया जा باتیں برابر حضرت ابو حرو نبی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں نبی نے کہ تیسرے دن بھی آئے گا وہ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی آیا ہو پچا لے ایک سو منٹ لگا لگ بھر بھر کر کے گلے میں سے لے کر کے تھیلی میں ڈال لے حضرت نے تیسری مرتبہ پکڑ کر کے فرمایا بیٹا آج تو تیرے کو میں کسی بھی قیمت پر ایٹینکس چھوڑنے والا نہیں لال پان نے کہ ضرور بھی ضرور لام تاک بان تاکہ لال پان نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم آج میں تیروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا چھوڑنے والا نہیں شیطان بہت زہین تیسری مرتبہ صاف بچ نکلا حضرت دین کی اگر کوئی ایک اہم بات بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے دین کی ایک اہم بات اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے کہ دین کی بات اور تو شور کہیں گا تو مجھے دین کی بات بتائے گا کہا کہ حضرت سن تو لیں دین کی بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں ارے ابو را کہ اچھا ٹھیک ہے اگر دین کے نام پر تو کوئی بات بتا رہا ہے تو میں تیرے کو چھوڑ دوں گا چل بتا کیا کہنے لگا روشک جب رات کو آپ اپنے بستر پر آئے تو کہا آئےتل کرسی تو آئےتل کرسی پڑھ کر سو جائے بورے نے سر فائدہ بتا پڑھ لیا فائدہ کیا ہے کہا کہ دو فائدے پہلا فائدہ من اللہ حافظ اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک حفاظت کرنے والا مسلسل متعین کر دیا جائے گا لنگ زال جو استمار کے لیا تھا برابر تیری حفاظت کرے گا ایک فادت یہ اور دوسرے وزار یا قربو کا شیفان حق اور صبح تک تیرے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا یہ دو فائدے کہا کہ اچھا بیٹا چلا جا بھاگیا ہو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول آج تیسرے دن بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا آیا تھا وہ اور اس چور کو میں نے پکڑ لیا تھا لیکن ایک دین کی بات کا حوالہ دے کر کے اس نے ایک دین کی بات بتائی ہے حضرت اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کیا ہے کہا کہ آیت کرسی کی فضیلت بتائی کی؟ ہے کیا یہ فضیلت صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس نے تم سے بالکل سچ کہا حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے اور وہ انسان نہیں تھا لے شیطان وہ شیطان تھا حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے جی نبیوں کے علاوہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ انسانی شکل میں آیا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے انسانوں کے گھروں میں اب شیطانی آلات گھر میں لگائے رہیں گے تو شیاتی جب ہم پسیرا کر لیں گے جب گھر کی برکتیں ختم ہونے لگیں گی تو بابا کے لگ جاتے بابا کہتے ہیں دھونی دو اگر دھونی سے کیا ہوتا ہے اگر بچی سلکا لوبان سلگا مین جو بیماری ہے وہ تو گھر کے اندر موجود ہے یہ لوبان اور دھونی دینے سے کیا ہونے والا ہے بابا بولتے ہیں دھونی دو اور یہاں شیتانوں نے گھر میں پھیرا کر رکھا ہے جو برابر چوری کر رہے ہیں اور گھر سے برکت اٹھ رہی ہے پہلا مطالعہ یہ معلوم ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے سورین فال مل کا ثبوت ہے آیا تو پرانیاں دوسرے شیطان چوری بھی کر سکتا جو بے برکتی کا سبب ہے بغیر کے تیسرے آیتل کرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو برابر اس کی حفاظت کرے گا اور دوسرے پڑھ کر کے اگر کوئی شام میں سو جائے تو صبح تک اس کے پاس کوئی شیطان نہیں آئے اصل کو سی جو سبزی لکھ معلوم چوتھے شور بھی اگر دین کی بات بتا رہا ہے واقف اور پاجر آدمی بھی دین کی بات بتا رہا ہے دین کی بات سننی چاہیے بڑے پرابلم آئے بیچارے جو ابو ہویرا بھی قابل ہیں ابو ہریرا بھی زیادہ دین سمجھتے ہیں وہ یہ ابو ہریرا سے زیادہ ٹین سمجھتے ہے ابو ہریرا فاسف سے دین ان کی بات لے رہے ہیں چور سے اصل میں کیا ہے ساری ڈگریاں ہیں ان کے پاس بچاروں کو کچھ لوگوں کے دا پاس ساری ڈگریاں ہیں علم نہیں ان کو اور ہے تو حدیث کا کہہ رہا ہے علم نہیں نہ نقرآن کا کہہ رہا ہے علم ستنی علم ہے چار ان کے نام پہ اگر کوئی فاسس بات کہہ رہا ہے تو آپ سنیجیے سنا ضروری پانچواں مسئلہ چاہے کوئی امام کہے چاہے کوئی دانشور کہے چاہے کوئی مولوی کہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی دین کی بات کہے اس وقت تک اس کو تسلیم نہ کیجیے اس پر عمل نہ کیجیے جب تک کے بارگاہ ہے نبوبی سے اس کا کنفرمیشن نہ کرا لیں آئتل کرسی کی تفصیل بین کی چور نے اس کو فوراً انہوں نے تسلیم نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں گئے اور فرمایا کہ شیطان نے آئے دل کرسی پر کی یہ تصویر بیان کی ہے اور یہ اس کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ یہ فضیلت صحیح ہے آپ نے فرمایا صحیح ہے جب تک قرآن اور حدیث سے کسی بات کا کنفرمیشن نہ ہو جائے تب تک عمل نہ کیا جائے چاہے کوئی امام بول دے چاہے کوئی مولوی بول دے چاہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کاغذہ بول دے اماموں کی ضرورت ہے کہیں تیر کی ضرورت ہے مرشد کی ضرورت ہے نہیں اس لیے کہ کوئی بھی بات دین کی کوئی کہے ملا کہے مرشد کہے تیر کہے امام کہے تو اس کو پرانے رجیت سے معیار کے اوپر پیش کرو وہاں سے اگر او کے ہو جائے ایکسپٹ اور اگر او کے نہ ہو ریجیکٹ کر دیا جائے تو ریجیکٹ اڈ بہت دوستوں اٹھا کر اس کی کوئی اہمیت نہیں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بات کی تصدیق کرتے تو شیطان کی بات حدیث بن جاتی یہ نبی کریم صلی اللہ علام کا مقام مقام مطلب معلوم ہوا کہ نبی اگر شیطان کی بات کی تصدیق کرتے تو شیطان کی بات حدیث بن جاتی اور کوئی بڑے سے بڑے امام کوئی بات کہے اور نبی نے جو نیزام پیش کیا قرآن حدیث قرآن حدیث کے کے اوپر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو وہ مسئلہ پورے میں پھیر جانے کے قابل حدیث تو دور ہے اصطلاح یہ کرنا تھا کہ آئے تل کی فضیلت یہ ہے شیطان نے بتائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی دوسری فضیلت حدیث حضرت ہو گئی نکاپ سے مشہور کاری قرآن بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ریادت عن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا ابل مندر تدری آیات من کتاب الله ما تعاب قال قلت الله ورسول يعلم لا تدري اي آیات من کتاب الله ما تعاب قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخری رضا مسلم کی کتاب دی فضائل القرآن امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب فضائل القرآن لائے مسلم فضائل القرآن نے حدیث ایسے موجود ہے حضرت بن نقاب سے حضرت ابیب بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے برتار سے کہا اب المنظر جی ہاں کہا کہ یہ سوال پوچھو بتاؤ گے اللہ کے رسول کی بولو اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیتیں کون سی ہیں آیتیں رسول حضرت عبری میں کافر مارے میں نے کہہ دیا اللہ ہُوا رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے مجھے علم نہیں رسول اللہ سالم رسمہ اچھا ایک سوال اور پوچھ آئی جو آیتن میں ان کی تاب آیات تو چھوڑو ورث بتاؤ قرآن حکیم میں سب سے عظیم ورث سب سے عظیم آیت آیت آیت آیت کون سی ہے ایک تو حضرت البین صاحب پر مارے کہ میں نے فوراً بول دیا یہ اللہ کرسل و آیتن قرفی اللہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لیا نیچل علم و اب اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے اے اب المنظر بہت سارے مسائل مجھ ہوئے پہلا مسئلہ یہ کہ کنیت رکھ لینی چاہیے ہر آدمی اپنی ایک کنیت رکھے اوبئی کہا تو نام ہے ان کا اوبئی نام ہے اور تاک کے بیٹے لیکن کنیت ابوالمنظر ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی تو نیت رکھ لینا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب شاباشی دے تو پیٹھ پر ہاتھ نہ مارے یہ انگریزوں کا طریقہ ہے شاباشی دے کسی لڑکے کو تو سینے پر ہاتھ نہ مارے چودی آپ نے میرے چسٹ چوک مارا تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی تمام آیات میں سورہ نہیں آیات تمام آیات میں سب سے عظیم آیت آیت کرسی ہے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی تمام آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں کوئی عظیم ہے کوئی عزم ہے تو ترتیب ہے تمام آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں کوئی عظیم ہے کوئی آزم ہے خدا ہے مراکب پر آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے تعلق سے حدیث کے علم کے تعلق سے قرآن حکیم کے علم کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو تعریف تو نہیں ہمت افزائی کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کروائی لیا حنی کا علم و اول منظر اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے اے ابو المنظر ہمت افزائی سے کیا ہے علم کا شوق بڑھتا ہے اشتیاف بڑھتا ہے تو ہمت افزائی کرنا یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فضائل القرآن ملا ہے اور رابطی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت اوبید کابرضی اللہ تعالی اب آگے بڑھتے اتل کرسی میں کل دس جملے ہیں there are ٹین sentences in آیتل کرسی آیتل کرسی میں کل دس جملے ہیں अच्छी तरह याद किया जाए अब मैं तफसी कर रहा हूं एक आयत है एक सेंटेंस है एक आयत के अंदर 10 सेंटेंसेज हैं दस जुमले हैं एक जुमला दावा है और बकिया नौ जुमले उसी दावे की दलील है जैसे बोलो इस आयत करीमा में कुल 10 जुमले हैं 10 सेंटेंसेस हैं ایک سینٹینس ایک جملہ پہلا والا وہ دعویٰ ہے اس کے بعد جو نو جملے ہیں اسی دعوے کی دلیل ہے دعویٰ کیا ہے اللہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے بعد دلیل دے رہا ہے اس یہ پتا چلا کہ اللہ کوئی دعوی کرتا ہے کوئی بات بولتا ہے تو ڈنڈے کے زور سے نہیں بنواتا دلیل دیتا ہے اس کو یہ دلیل ہے بغیر دلیل کے میں کوئی بات نہیں بولتا ہر بات دلیل کی روشنی میں جملہ دعویٰ نو جملے اس کی دلیل دعویٰ کیا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معروف نہیں ہے یہ دعوی ہے پہلی دلیل لی جا رہی اللہ اس لیے کہ وہ زندہ ہے یہ دعوی آپ اگر کوئی زندہ ہو تو بتاؤ اللہ کے ساموں سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو زندہ ہیں ہم بھی تو زندہ ہیں وہی میں نے کہا کہ اللہ تبارک بالا کی حیات حیات دائمہ ہے حیات لہو الحیات الہو الحیات والبقاء لا اول ولا الائماخ حیات التی ستوی اللہ تعالی الحیات الزادیہ لمتا اتنی در آخر کا حیات الخلائق المقصوبہ المعوبا لہو من اللہ من الخالق الخالقالق لہو الحیات الزلیہ و اودیا لا سب تو نمت دائن ولا نہ یہ ہے حیات کی تفویع اس کی حیات حیات دائن اس کے علاوہ بابا کی زندگی دیکھیے مرشد کی زندگی دیکھیے پیر کی زندگی دیکھیے امام کی زندگی نبی کی زندگی ڈالیے پہلے مورتا تھا کہ نہیں پہلے موت کے عالم میں تھا یہ میں نہیں بولا رہا قرآن یقین ہے یہ موت کے آلم میں تھے پہلے اللہ فرماتا ہے آتا اللہ تک تم کیسے ان کا کرتے کم تم موت سے ہم کہنا تھے ایک بات پورا دلّی میں کم تمہارا کام میو یہ تم تم پہلے بھی تم مردہ کے اور بعد میں بھی تم مردہ ہو جاؤ گے تو جس کے انتہا ہو جس کے انتہا موت حیات دائمہ کا ہے اس کے پاس حیات دائما سے متفق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے بابا زندہ نہیں اچھا ٹھیک ہے بفر سے محال کندا مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے چھپ گئے ہیں کہ نہیں مگر چھپ گئے چھپنے والا بھی معبود نہیں ہے دلیل دلیل اس طرح ہے کمرہ کا فلما جنّا علئي الليل رأى كوكما وقال هذا ربي فلما أفر قال لا أحب العاصلين فلما رأى القمر ظانراً قال هذا ربي فلما أفر قال لي لم يهدني ربي لا أكون من القوم بفعال لي فلما رأى الشمفة فاضغةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفر قال يا قوم إني بريم من داتشيكون إني وجهت والجيل الليل الليل بطر السماوات والعباء حنيف وما أنا من المشركين جب راجحاً ستاروں کو دیکھا ایک ستارے کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں Rab, یہ میرا رب ہے فلما آ پارا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا کلیم یہ امام الموحدین بول رہا ہے کہ میں چھپنے والے کو معروف نہیں مانتا جو چھپ گیا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا حالانکہ تارا کہیں ہے لیکن نگاہوں سے اوجھل لیکن چل رہے آگے بڑھی فلم کو دیکھا کہ ڈوب گیا وہ بھی کہیں کہیں لیکن کہہ رہے محبوس نہیں ہو سکتا سمافروں سے وہ چلو جائے یہاں تمہارا چلا جائے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا پلم ہر ہزار رب بھی ہر ہزار اکبر بڑا تھا نا لگے میرا رب ہے یہ میرا سب سے بڑا رب ہے لیکن اس کے ڈوبنے کے بعد پر مارے پال ہے تو ہمیں اتنی بڑی امرا کشی کن میں ڈوبنے والوں کو خدا تسلیم نہیں کرتا میں ڈوبنے والوں کو ماپوس نہیں مانتا یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہیں کہ موجود بھی ہے کسی حال میں نزو تو ہو جائے تو امامل مولاہدین کس حمارت سے قرآن نے کہلوایا کہ وہ بھی عبادت سے قابل نہیں ہے ڈوبنے والا نہیں صرف ڈوب گیا وہ نظر آ رہا تھا چلا گیا بابا پہلے تھے مرشید پہلے تھے امام صاحب پہلے تھے نبی صاحب پہلے تھے ان سب کے چلے جانے کے بعد آپ اس کو کیا تسلیم کرتے ہیں چلو موت نہ تسلیم کرو وہ پھول تو تسلیم کرتے ہو گدا بھی ہوگا تو مانے گا وہ پھول آپ میں تو قابل کرو گار زندہ ہے ٹھیک ہے زندہ ہے اگرچہ زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن افول تو تسلیم کرتے ہونا چھوٹتے رہنا پہلے خیر اب نہیں ہے اب انہیں ڈھونڈو بھی تو نہیں ملے گی نہیں رہے افول افول تو ہر شخص مانے گا اور امام الموحدین کی دبان سے اللہ تبارک تعالی نے کہلوا دیا کہ جو افول سے متفق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا اور اللہ تبارک و تعالی اللہ زندہ ہے زندہ ہے الح زندہ ہے وہ تمہاری طرح نہیں بابا کی طرح نہیں پیر کی طرح نہیں مرشد کی طرح نہیں امام کی طرح نہیں نبی کی طرح نہیں دنیا کے سائنسدانوں کی طرح پہلے مردہ سے بعد میں مر جائیں گے انتقای موت انتقا بھی موت قرون ابلّا خون تمام مہ آتا پہ آپ فم ہوئی تک کتنے مزاج سے آدمی گزر رہا ہے یہ ہے عبادت کے قبل اللہ فرما رہا ہے عبادت کے لیے وہی ہستی موضوع ہے وہی ہستی عبادت چلا کر جو ہائیں ہو زندہ بندہ زندہ ہے سوال پیدا ہوا کبھی مر جائے گا چلو جائے سوال پیدا ہوا آگے القیوم تو اسی سوال کا جواب دیا جا رہا شبح کا القیوم قائم ہو وہ قیومیت کی صفت کے ساتھ متفق ہے ہمیشہ <متحدث> قائم اور پوری دنیا اسی سے قائم موت نہیں آئے گی کبھی مر جائے گا سی ڈی زندہ مان لیتے ہیں کبھی مر جائے گا القیوم تو اس کا جواب نہیں ہمیشہ قائم رہنے والا اسی وجہ سے القیوم جو ہے صفت مبالکہ ہے والدے کی صفت لائے گی قائم نہیں قیوم ہے <متحدث> وہ ہمیشہ اپنی ذات سے قائم ہے نا صحیح ہے وہ اب سوال پیدا ہوا کہ کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے ہندوؤں کے جو ہوتا ہے تو سومرستی کے زندہ رہتا ہے کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے وہ کائنات اسی کے دم سے قائم ہے وہ کائم دینا صحیح ہے اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے تیومیت کا تو قیونت جو ہے یہ اس کے بینیاسی کو مت زمین ہے بینیاز ضرور جو خود اپنی جات سے قائم ہو اپنی ذات سے وہ کچھ کھا کر زندہ چند رہے گا اپنی جات سے قائم ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے تو کیونت شرح میں پڑ جائے گی زندہ ہے مان لیا اچھا کیا مر جائے گا نئے تیونت کا جواب دیا کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے نئے وہ کائم بنکتے ہی ہے. اچھا सवाल पैदा होता है ठीक है चलो किसी से नहीं मांगेंगे किसी मांगेंगे रात की तन्हाई में तारीखी में कोई बंदा किसी मबूत के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांग रहा हो तो क्या कोई ऐसा लम्हा है उसके लिए सो रहा होगी बात न सुने घंटा बजाने की जरूरत पड़े लाटा हो तो वाला नोम से उसका जवाब दिया जा रहा है نا یہ غفلت کی علامت ہے اور اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی امتیاح سے اسی وجہ سے سنا لا کر کے نوم لائے گئے لا تا خزو سینتوں والا نوم سیلا کے بعد نوم اس لیے کہ اونگ جو ہوتی ہے نو اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے اللہ سنا سے بھی پاک ہے اور نوم سے بھی پاک ہے اس لیے کہ سینا غفلت کی ابتدا ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتظار سے بھی پاک ہے کوئی بندہ کہیں سے بھی پکارے رات کی تاریخی سے پکارے تو سنتا ہے دن کے اجالے سے پکارے تو سنتا ہے دریا کی گہرائیوں میں جو پکارے تو بھی سنتا ہے مچھلی کے جو پکارے تو بھی سنتا ہے ایوس کی طرف پکارے تو بھی سنتا ہے نیونس کی طرح پکارے تو بھی سنتا ہے جناب محمد رسول پکارے <تفرق> کہ وہ غفلت کی ابتدا اور غفلت کی انتہا پہ پاک ہے اسے نہ تو اونگ آتی ہے اونچ جو لگتی ہے نا تو سمجھو غفلت کی ابتدا ہوگی اور نوم سو گیا غفلت کی ہے اللہ غفلت کی انتہا سے بھی پاک اور غفلت کے انتہا پہ بھی پاک اچھا ٹھیک ہے مانگ رہے ہیں آپ دیکھ رہا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اگر میں دے دوں تو اس کے حق میں ٹھیک نہیں مسلاد کے خلاف اللہ بولا میں نہیں دے رہا ہوں. جو تو مانگ رہا ہے نا میں اس نہیں دے رہا ہوں. کیا کوئی بابا ہے بابا ہے کوئی جو دباؤ ڈال کر کے پریشر ڈال کر کے اللہ کو منگوا لے کہ نہیں دے رہا ہے دیکھ آدمی جو اولاد ہے اولاد مانگ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے اولاد دے دیا تو گمراہ ہو جائے گا اولاد اس کے لیے آزمائش بن جائے گی ہے نا منڈی اینڈ بی خزر ابھی تصویر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بہت ساری باتیں باتیں کیا کیا اللہ نہیں دینا چاہ رہا میں تیرے کو بیٹا نہیں دیتا میں تیرے کو بیٹی نہیں دیتا میں تیرے کو مال نہیں, دیتا. کو نہیں دیتا. کو ماں دیتا جو تو مانگ رہا ہے تو کیا سے ایک بابا ہے جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کے اللہ سے مرنا پڑے نہیں آپ کو دینا پڑے گا اللہ فرما رہا ہے سوال کا جواب لہو ملک سماواتی و اسی کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں اسی کی چلتی ہے خالی لہو ملک سناواتی و لفظ بادشاہ لہو مات سماوات وما کی لفظ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اس کا بادشاہ اب جب اسی کا ہے کیا مطلب اسی کا ہے یعنی وہ آقا ہے سب اس کے غلام ہیں وہ آقا سب اس کے غلام اور غلام کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے ضلع اجازت مالک کچھ دے سکے اول تو یہ ہے اور غلام کی ہمت کہاں کہ وہ آقا کے اوپر دباؤ ڈال سکے اللہ دباؤ نہیں ڈال سکتا تو میرا مملک تیرا عبد تو میرا بندہ تو میرا غلام تو تم جا کے دباؤ ڈال دیا اللہ پر دباؤ ڈال کر کے بھی اللہ سے منوایا نہیں جا سکتا اور غلام ہے آقا کی ملکیت سے بھی نہیں دے سکتا اتنا اختیار ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ ایک معمولی شہریت کا طالب علم جانتا ہے کہ غلام کی جتنی کمائی ہوتی ہے وہ مالک کا حق ہوتا ہے بنا اجازت مالک اپنی کمائی بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا یہ احتجی کی حقیقت अच्छा ठीक है बाबा जो है वो अल्लाह पर दबाव डाल करके नहीं मनवा सकते रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ठीक है तेरे ऊपर हम दबाव डालने के लायक तो है नहीं सिफारिश कर रहे हैं इंद्र दे, दे।, है, दे, दे।, दे दिलाई बार बोला कहते तू मायल्लवी यश तो इंद्र दे दबाव डालकर के भी नहीं मनवा सकता और बिलाई से सिफारिश भी नहीं कर सकता ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا اجازت دوں تو ریکویسٹ کر تو سفارش کر اللہ اس میں دو باتیں قابل غور نبی کو یا کسی اللہ کے نیک بندے کو قیامت کے جن دو شفاعت کی اجازت ملے کی دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہوگی کہ میں جس کے بارے میں سفارش کے لیے کہوں اسی کے بارے میں سفارش کریں آپ بلی سوربیا گیس بلے یش پہ وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو اس کا مطلب جس سے وہ راضی ہوگا اسی کے بارے میں بولے گا چلو اس کے بارے میں سبارش کرو اپنی مرضی سے ہر ایک سبارش سفارش نہیں کر سکتا نبی بھی جی اپنی مرضی سے کوئی نبی بھی سبارش نہیں کر سکتا ارے اللہ ایک تو عزلت دے گا تب نبی کھڑا ہوگا یا اللہ کا کوئی نیک بندہ کھڑا ہوگا سفارش کے لیے بیٹھ نہیں پہلے تو اس کی اجازت ہوگی کہ چل تو کھڑا جائے سفارش کے لیے اور اب دوسری شک میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اسی کے بارے میں صرف اجازت ہے اپنی مرضی سے جس کو چاہے تو بخشوا لے یا اس کے بارے میں سفارش کر لے کے بھی اجازت نہیں اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہوا سفارش کس کی ہوئی کوئی پوری سفارش کس کی ہوئی اللہ کی اللہ شفاط جمیا اسی وجہ تو قرآن میں کہہ دیا گیا کہ پوری سفا اللہ کی نہیں ہوئی اللہ شفاط جمیا پوری کی پوری سفارش کی ہوئی اللہ کی بھائی وہ جب تک اجازت نہیں دے گا تب تو کوئی نہیں کر سکتا اور جس کے بارے میں کیسے اسی کے بارے میں ہو سکتی ہے تو پوری کی پوری کی ہوئی اللہ کی اس وجہ سے اللہ تبارک نے فرما دے تو اس عمر میں اللہ پوری کی پوری سفارش تو میری ہوئی سفارش پوری کی پوری اللہ کے لیے ڈال کر کے اللہ سے کچھ دلوا نہیں سکتا سفارش کر کے بھی کچھ دلوا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو اور جس کے بارے میں اللہ تبارک کو کہے صرف اسی کے بارے میں نبی ریکویسٹ کرے گا سفارش کرے گا دلیل دلیل لے لیں حدیف اس طرح کی. رضی قارا قارا اللہ اللہ و و دعوت مست نبی دعوت اللہ کی کتاب لیمائے حضرت ایسے کتاب المان ملائے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا ہر نبی کی ایک دعا کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ مستجد ہوگی ویسے اللہ ہر نبی کی بہت ساری دعا قبول کرتا ہے لیکن ہر نبی کے بارے میں اس بات کے دیتے ہیں ایک بات کہہ دیجیے ایک دعا تو کرے گا وہ ضرور بھی ضرور قبول گارنٹی ہے سے کہہ دیا گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچاس جلک کل نبی دعوت ہو آپ کو خبر دے دیا گیا کہ تمام انبیاء اکرام نے دنیا ہی میں اپنی دعوت خرچ کر ڈالی ہے اپنی دعا دنیا میں صرف کر ڈالی لیکن میں نے نہیں اللہ اکبر. میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کا بات میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا کے لیے سفاتن سفارش کے لیے کس کے لیے امتی اپنی امتیوں کے لیے سارے امتی آپ تو سارے امت خوش ہو گئے بدا جی بھی خوش ہو گیا ایمانوں کے بیچی چلنے والا بھی خوش ہو گیا کچھ میں تو امتی ہے جواب دیا جائے نہ ان شاء اللہ مما تمین ام ٹی لہر میری سفارش کے دارے میں ہی آئے گا اور مجھے ایسے لوگوں کی سفارش کا اذن ملے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہر آدمی رسول کی سفارش كارے میں نہیں آئے گا پریشر ڈال کر کے کوئی منوا سكتا اس سے نہیں منوا سكتا لہو مافی سماپا كو مافی لاؤ اس سے اس کا جواب دیا گیا اور ریکویسٹ کر کے اس سے کوئی کچھ منوا نہیں سكتا منزل یش بہ ان سے جواب دیا گیا اچھا اجازت کی ضرورت کیوں اجازت کی ضرورت کیوں ہے ہر ایک کو اجازت نہیں دے گا کیوں اس سوال کا جواب دیا جا رہا को ہر ایک کو اجازت کیوں نہیں دے گا پوائنٹ نوٹ کیا جائے ہر ایک کو اجازت کیوں نہیں دے گا جواب دیا جا رہا ہے یا جن بابا کے بارے میں تمہارا بڑا اچھا ہے ان کی زندگی کی پوری ہسٹری میرے سامنے ہے یہ کیا کرے گا یہ تو خود مصیبت میں ہے یہ تو خود مصیبت میں ہے یا دی مقل فاؤں اللہ جانتا ہے جو اس نے پہلے کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے یا نا مافئی نہ ہوں کیا آگے کیا ہے کے پیچھے کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے لہذا ہر ایک کو اجازت کیسے دے گا یہاں تو ہر آدمی جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی سے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سفارش کی اجازت کس کو دیا جانا جس کی جس کی پوری ہسٹری صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ ہے اس کی ہسٹری صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کی ہسٹری میری نگاہوں کے سامنے آپ کی بھی ہسٹری لیکن <coughs> آپ کو اجازت دی جا رہی ہے آپ اجازت دے جانے کے قابل میں نے آپ کو اجازت دے سفارش کی اور یہ عالم واقعی نہ آئی دہن کے اندر ایک اور نقطہ ہے جن کے بارے میں تم سفارش کرو گے سفارش کرو گے اس کی پوری ہسٹری میری نگاہ کے سامنے یہ مشرق تو نہیں تھا اس کے بارے میں بھی مجھے پوری معلومات ہے یا نظم عمر رہی نا جی ما کلپوم کے اندر شافع بھی اور مشفا بھی جو سفارش کر رہا ہے جس کی سفارش کی جانے والی ہے دونوں کی ہسٹری اللہ کی نگاہ ہے وجہ جو سب کو اجازت نہیں دے گا یہ اس لیے کی تفسیر ہے سوال پیدا ہوا تھا اس سوال کا جواب ہے علم عالم آبئی بھی مواقع ہوں اب ایک آدمی پوچھ سکتا ہے یہ جو ہے بےچارے ان کو کوئی علم نہیں ہے کیا یہ بابا ان کو کچھ علم نہیں ہے اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا جواب علم کہ علم وہ تھا ان کے پاس جتنا میں نے ان کو علم دے دیا ہے بس اتنا ہی علم ان کے پاس ہے یہاں عالم الغیر ہونے کی ہے نہ تو کوئی بابا عالم الغیر ہے نہ تو کوئی تیم عالم الب ہے نہ کوئی مرشد عالم غیر ہے نہ کوئی نبی عالم ہے جتنا اللہ نے علم دے دیا اس کو علم ہے. علم محیط کسی کے پاس نہیں ہے علم محدود بلا یہی کون اللہ بھی بلا علم محیط صرف اللہ کے پاس اچھا کے پاس جتنا دے دیا لے رہا خیر آپ نے دے دیا, دے دیا. جا. بینیازی ہے بولنی چل رہا اسی وجہ سے ایک دفعہ بڑی سارے بینیازی سے بولتا ہے تم کہاں جاتا ہے مارگنے کے لیے پانی کس سے مارنا چاہیے کہتے ہوئے سمندر سے ٹھاٹے مارتے ہوئے تلا تم خیش سمندر سے نہ کہ خشک جوہر سے آدمی کیا کرتا ہے سمندر کو چھوڑ کر کے خشک جہر سے پانی مارتے ہیں ملنے والا پانی میں فقیر مکتا ہے گنی کو چھوڑ کر کے اللہ نے فرمایا الناس الفقراء واللہ هو غنی انجا شاید بھی خلطی جدید وما ذلك على الله بعزيز ولا نذر آذرة مزر أخرى وإن تدعو مثقلة لا حمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغير وقاموا الصلاة ومن تزكر فإنما يتزكر نفسه غير الله المصير وما يستغي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا الحرور وما يستغي الأحلام ولا الأموات إن الله يسميه من يشاء وما أنت بمسمع من تلقبول جاء انداز ہے بولنے کا کیا انداز ہے کیا بےیاسی ہے تمام انسانوں اور جن کو تم کتب بولتے ہو کتب کٹوب کچھ ہوتا نہیں ہے نام رکھ لیا انہوں نے نام ہے مسمہ موجود نہیں اللہ اسمان سمے خالی نام ہے نام رکھ لیا تم نے نام ہے خالی اسماء مسمہ کا پتہ نہیں ہے اسمان خالی مسمہ کا پتہ نہیں ہے اختاب اوتال اوتار یہ سب کیا ہے یہ سب مبتد الفاظ ہیں یہ پرانا جیسے کہیں آئے اولیا کا لگتا ہے اس کے بارے میں ایک لفظ بولوں اولیا کے بارے میں بولوں بول دیتا ہوں کہ خوف جہاں آیا ہمارا جملہ اس میں آیا لاکھو سن آ رہے جملہ اس میں آیا جملہ اس میں ہے انہیں کوئی خوف نہیں بلاؤنون اور لاسلون یہ جملے فیلیا ہے جملہ فیلی میں تجدد ہوتا ہے اور جملے اس میں استمرار ہوتا ہے کیا مطلب لا خوف نہ خوف نہیں ہوتا وہ لا یا اب یہ غم ہوا پھر غم, پھر غم ہوتا پھر غم ہوتا پھر غم ہوتا ایسا ہوتا ہے خسن بار بار ہوتا ہے برابر اسی وجہ سے وہاں جملے فیلیا لایا گیا تجدد کے لیے اور لا خوف خوف کے ساتھ جملے اس لیے لایا گیا جو ہمیشہ اس کے اوپر گلا کرتا ہے سماج کے اوپر جواب اس کا یہ ہے کہ خوف ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی کسی سے نہیں ڈرتا ڈرتا ہے ڈرتا ہے ڈرتا ہے لیکن خوف اگر ایک بار ختم ہو گیا پھر کسی سے نہیں ڈرتا حضرت موسا علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے خوف فخارہ جمینہ خوف رکھا نکل رہے ہیں تو ڈرتے ہوئے نکل رہے ہیں لیکن ایک دفعہ خوف ختم ہو گیا اللہ نے فرما دیا کہ میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جاؤ قرآن کے پاس اب ڈر نکل گیا ڈر نکل جانے کے بعد اب موسا علیہ السلام پوری حکومت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں پھر آن کی پھر آن کی پوری حکومت سے پگا نکلتے ہے ایک دفعہ جب خوف ختم ہو جاتا پھر خوف نہیں آتا یہ لیکن ہزن بار بار ہوتا ہے اللہ تبارکار نے فرمایا کہ نہ تو وہاں خوف ہوگا اور نہ تو وہاں حسم ہوگا ان شاء اللہ اس کی تصویر بہت گہری تصویر اس کو سمجھانا پڑے گا تو یا تم ان کو کروا بھی لوگ آئے دنیا کے تمام انسانوں پیرو مرشیدوں اور تمہارے نام نہاد تمہارے نام نہاد اوتاس تمہارے نام نہاد ابداس انبیاء اوجیا سب کے ساتھ اناپ کے عموم میں داخل سب ان کا تم سب کے سب پکی ہو محتاج تم ان پکڑا بھی تم سب اللہ کے محتاج ہو وہ جو حامد اللہ ہی غنی ہے <تصفح> کے پاس پاور ایسا ہے نشاری ہلک میں آ کے دقل نہیں دے تمہارا سفایا کر دے اور ایک دوسری مخلوق لے آئیے لگیا اللہ, اللہ پر بہت آسان ہے بھاری نہیں ہے جب چاہے تو میں صاف کر کے دوسرے مخلوق لے آیا اور یہ اللہ کے بہت آسان ہے بھاری نہیں اس کے لیے وما دلی کام لا دیا اور بلا تجربہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ ان سب مستقل جس کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہو وہ بلائے کسی کو میرا بوجھ اٹھا لے لائے کانا اس کا بوجھ وہ نہیں سکتا قریب ہی کیوں نہ ہو اور آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیکھے اس سے ڈرتے ہیں وقاب السلام نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اچھا بنتا ہے وہ اپنے لیے اچھا بنتا ہے اور اللہ کی طرف دوڑنا ہے تم ہی بات کر کے بات کہی جائے گی وما طویل حیا وما طویل عام تثیر جس طرح بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے سکتی ظلمات و النو جس طرح تاریخ اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولا ولا جس طریقے سے روح اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے ہمارے مواد اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ زندہ ہے اس کے مقابلے میں کسی کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں حقیقی حیات سے باقیہ مطلب سب کے سمتاش کہاں تک پہنچے ہیں اللہ پہ سوال پیدا ہوا ٹھیک ہے تمام علم اسی کو، کوئی چپا کائنات کا کہ جہاں دادا چلتی ہے جہاں آپ چلا لیتے ہو لمحائے نہیں کچھ لمحے میں بابا اپنی چلا لیتے اور یہ میں بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں فکر میں ڈوبی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا لاتور سائڈ میں تو گلبرگا میں بھی گلبرگہ شریف میں بھی جھٹکے لگے کہتے ہیں کہ گلبرگا کی بھی بلڈنگیں زمین بہت ہو جاتی وہ تو کہیے پورے زلزلے کا زور بابا نے اپنے کلک کے روک لیا تھا کلک چٹک گیا بابا نے پورے زلزلے کا زور مزار کے کلک کے اوپر روک لیا کلک چٹک گیا لیکن پورا شہر گلبرگہ بچ گیا بابا کی چلتی ہے نا گلبرگہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی خطہ ایسا ہے جہاں بابا کی چلا لیتے ہوں جب دیا جا رہا نئے وسیع کرسی ہوں سما ہوتی ہوا ہر جگہ کی چلتی ہے کُرسی کا ہے کہ کرسی کو ہم اسی کے معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں اللہ ہے لیکن کرسی جو ہے جب تصور میں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہے اس پوری کائنات کے اوپر صرف اسی کی چل رہی ہے یہ سوال کا جواب کی کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں بابا کی چلتی ہو جواب دیا کہ نا وسیا کرسی یہ والارض کائنات کے کسی چکر پر کسی کی نہیں چلتی میری چلتی ہے اللہ پر کسی بابا کی نہیں چلتی किसी मुर्शिद के नहीं चलती किसी नदी की नहीं चलती किसी बली के नहीं चलती चलती है तो सिर्फ मेरी चलती है चल ठीक है किसी की नहीं चलती लेकिन पूरी कायनात ना चला ले रहा है वो भारी नहीं पड़ रहा उसको कोई सपोर्टर होंगे ना बाबा पीर मुर्शीद हजरत ईसा है कोई है इतनी बड़ी कायनात तो अकेला संभाल रहा है भारी तो नहीं पड़ उसको कोई सपोर्टर है कि नहीं है? اللہ فرما رہا ہے مجھے سپورٹر کی کیا ضرورت ہے بھلا یعنی کائنات پوری کی پوری سنبھالنا اس کی حفاظت کرنا اس کی نگرانی کرنا میرے اوپر باری نہیں ہے سمجھنے کا کوئی شریک نہیں میں کائنات کے چپے چپے کے اوپر اپنی نگاہ رکھے ہوا ہوں اور ان کی حفاظت اس دہما میں آسمان اور زمین کی طرف زمین لوٹ رہی ہے یعنی پوری کائنات پوری کائنات کی حفاظت اس کی نگرانی کون سی یارہ کہا جا رہا ہے کون سا انسان کہاں ہے کون سا کہاں ہے کیا بات ہے اکبر معنی کا دہیا بنا ہوا بنا ہے اس میں اس سوال کا جواب اکیلا ہی سر کچھ کر رہا ہے کوئی سپورٹر نہیں ہے حضرت ہی سپورٹر ہوں پیرانے پیر سپورٹر ہوں جی دسورٹر کوئی سپورٹر نہیں ہے برا یو دو اچھا آخری جملہ نوا نوید علی بحولہ علی عظیم وہ علی ہے اور عظیم ہے بڑی پیاری سفتیں ہیں میں ذرا ان سفتوں کی بداد کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالہ نے اس کریمہ کے اختتام اپنی ہی دونوں سفتوں کو اوپر کیا بہت دقیق بات ہے اس کو لے کر آج جاؤ آج یہی لے کر کے جاؤ سمجھا رہا ہوں علی مانے بلند کہتے اس کو سمجھاؤں میں झा रहा हूं लू का मतलब होता है बुलंदी है मुकाबिल में क्या आता है अरबी में असफल कोई ऊंचा बैठा हुआ हो उसके नीचे जो रहते हो उनको असल बोलते जो ऊंचा बैठा हुआ उसको आली बोलते और जो नीचे बैठे हो उनको साफिल बोलते बोला आली की सिर्फ साफिल बराबर और अली की सिर्फ असल कोई ऊपर है नीचे बैठे हुए ऊपर वाला आली अली और नीचे वाला असल गाय की बलन ली निकाय थी दो चीजों की ऊंचाई एक तो जगह की ऊंचाई जगह में ऊपर हो जी जगह में ऊपर हो और दूसरे मरतबे में पोजिशन में ऊपर हो नोट किया जाए अगर जगह ऊंची हो और ऊंची जगह बैठा हुआ تو کہیں گے مکان کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے اس پاٹ کے اعتبار سے ہوں چاہے برابر اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی آلہ پوسٹ کے اوپر ہے تو یہ پوسٹ مرتبہ ہے تو مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے آدمی اور جگہ کے اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے آدمی یہ مطلب ہے بلندی کا جو قلو کے مخہوم میں داخل ہے مرتبہ کی بلندی اور جگہ کی بلندی مکان آ لیا اللہ تمہارک تعالیٰ نے مکان کی صفت علی ذکر فرمایا تو مکان بھی علی ہوتا ہے بلند مکان اور ان نفراؤں نے اعلیٰ تو اعلی فل چاہ مرتبہ کے اعتبار سے بلندی ہوتی تو جگہ کے اعتبار سے بھی بلندی ہے اور, م... اور پوزیشن کے اعتبار سے بھی بلندی اچھا اب عظیم کا مطلب دیکھیں ابھی میں بتا رہا ہوں ایک مثال دے کر عظیم کسے بولتے عظیم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط مضبوط اسی وجہ سے عربی میں ہڈی کو عظم بولتے ہیں. اب بتائیے پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم کون سی چیز ہے ہڈی حدی. ہڈیاں نکال لیجائے آرمی کیسا لگے گا اسی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور میں دعا فرمائی ہے وہ کسی ہڈی کا حوالہ دیا ہے کیا فرمایا ذکر کا بہو زکیہ اجنادار کالا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہڈی کمزور ہو جائے تو پاور ختم ہو جاتا ہڈی کمزور تو جسم کا پاور ختم برابر تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں علی بھی ہوں اور عظیم بھی ہوں یعنی میں بادشاہ بھی ہوں اور میرے پاس پاور بھی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ پوزیشن کے اعتبار سے میرے کو بلند ہوں اور پاور کے اعتبار سے بھی بلند ہوں اب اس کی تمقیل دیکھیے ایک دربار ہے ایک اونچی جگہ پر ایک تخت ہے وہاں پر بادشاہ جل آکروش ہے نیچے درباری کھڑے ہوئے ہیں یہ بادشاہ کون ہوا علی علی ہوا النگ جگہ پر سخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے درباری نگاہیں جھکائے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آلی ہے یہ سافل وہ علی ہے یا اسفل اب ایک آدمی آتا ہے بادشاہ کو نظر انداز کر کے یہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے ان سے کہتا ہے میری مدد کیجئے جانتے ہیں تین تیس اشخاص کو ذریع کیا ہے ایک تو اپنے آپ کو ذریع کیا ہے اس لیے یہ کچھ دے نہیں سکتے تو خود محتاج جو کھڑے ہوئے نیچے اچھا تو ایک تو خود کو دلیل کیا اسے کچھ ملنے والا نہیں دوسرے بےچارے دے نہیں سکتے ان کو بھی تم نے دلیل کیا کہ ان سے مانگا تو وہ دے نہیں سکتے اور تیسرے وہ بہت غصے میں آئے مجھ کو زلیل کیا اس مجھ سے مانگنے کے لیے نہیں خود تو گویا جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی تیر جماغتا ہے کسی بابا جماغتا ہے کسی ندی سماگتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی دلیل کرتا ہے نبیوں کو بھی پیروں کو بھی دلیل کرتا ہے اللہ کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ربا قدر اللہ آپ کا قدر انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پیٹنگ اپنے آپ کو کرتا ہے وہ اور اسی طریقے سے جن سے آ رہا ان کو بھی ضلیل کر رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں دے سکتے اور اللہ اس سے میں آ جاتا ہے کہ ان کچھ نہیں ہے اس کو سے مانگ رہا ہے سمندر سے پانی نہیں مانگ رہا ہے کتنا دونوں گئی تین تین تزلیل تا ہے جن آپتا ہے ان کو زلیل کرتا ہے جس کو چھوڑ دیا ہے اس کی بھی قبر اس نے نہیں پہچان شروع صلاح سے آ جاتا اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے سے شرک کماف نہیں کرتا شرک کو معاف نہیں کرتا اتنی بڑی بات ہو گئی ہے. اچھا ایک آدمی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاور نہیں اس سے پاس جیسے خاندان کا آخری تاج سار شاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاور کہاں ہے انگریزوں کو کہاں عظیم کہہ کر کے جواب دیا جا رہا ہے کہ میں بلندی پر بھی ہوں پاور بھی میرے ہاتھ میں ہے میں نے تخت پر بیٹھ کر کے پاور انگریزوں کو نہیں دے دیا پاور باباؤں کو نہیں دے دیا ہے پاور منشیدوں کو نہیں دے دی دیا, ہے. پاور کو نہیں دی دیا ہے. یہی تو خیال ہے کہ اللہ کے پلڑے میں پلے لے پل بیٹھ کے سوا کیا ہے لینا ہے جو کچھ ہم کو لینے کے محمد لی سے نہ اس وزن یہی تو ہے اللہ فرما رہا ہے کس خیال میں ہو علی بھی میں ہوں اور عظیم بھی میں ہوں بلند بھی میں ہوں بادشاہ بادشاہ بھی میری ہے بادشاہ بھی میں ہوں اور پاور بھی میرے پاس ہے میں نے پاور کسی کی طرف منتقل نہیں کیا ہے پاور میں نے نبی کو نہیں دیا پاور میں نے پیر کو نہیں دیا پاور میں نے مرشد کو نہیں دیا پاور میں نے بابا کو نہیں دیا میں بادشاہ بھی ہوں اور پاور بھی میرے پاس ہے لہذا مجھے سے مانگو اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے سے مانگو اس لیے کہ پورا پاور میرے پاس ہے نتیجہ نا کہ شرک کی بیماری میں مبتلا آدمی ہوتا ہے علی اور عظیم کی حقیقت نہ سمجھنے کے لیے اللہ تبارتانہ نے پہلے کیا کہا نہیں کوئی معبول سوال اللہ کے اور آخر میں علی اور عظیم دو سفر لانے کے بعد یہ تصور دینا چاہ رہا ہے کہ آدمی شرک کی بیماری میں مبتلا کب ہوتا ہے جب علی اور عظیم کو نہیں سمجھ پاتا تھا کاش لوگ علی اور عظیم کو سمجھ لیتے کہ میں صفت اولو سے بھی متفق ہوں اور ساتھ ساتھ سفتیں عزمت سے بھی متصف ہوں میں علی بھی ہوں اور عظیم بھی ہوں کہ میں بادشاہ بھی ہوں میرے پاس سب کچھ ہے خزانے میرے پاس ہے بادشاہ میں خزانے بھی نہیں اور پاور بھی ہے دینے کا اللہ عزبار. لوگوں کو غلطیاں کہ میں کسی نے سمجھا کہ یہ ہی نہیں ہے اور کسی نے کہتے بادشاہ تو ہے لیکن پاور دوسروں کو پاتے ان سے لے لیتے ہیں نا اللہ تو شرک کی راہیں کہاں کھلتی ہیں علی اور عظیم اللہ کی یہ دو عظیم الشاسی پتوں نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ رہی اٹل کرسی کی تفسیر اللہ نے جلال الدین قاسمی حفظ اللہ سے آیت پتی کی تفسیر سماعت فرما رہے تھے کئی اچھے نکات شیخ نے پیش کیے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی شیخ کے علم اور عمل میں زیادتی عطا نما ہے حضرات کی گزارش ہے کہ دو چار منٹ کے لیے بیٹھے رہیں کچھ اعلانات ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے نکلیں دو چار منٹ کے لیے زیادہ وقت نہیں لیں گے ایک احتجاج یہ ہے کہ کل جو ہے شیخ کے تین پروگرام ہوں گے ان کل شیخ کے مختلف موضوعات پر تین پروگرام ہوں گے پہلا پروگرام ہوگا خطبہ جمع علم کی فضیلت و اہمیت پر کو مسجد میں جو کہ بوادی طیہ میں ہے اور دوسرا پروگرام ہوگا عصر کے بعد سے مغرب تک حیل الکندرا مسجد عبداللہ بن مبارک یہ اثر سے مغرب تک محبت کے محبت رسول کے تقاضے کے موضوع پر اور تیسرا پروگرام ہوگا کل ان شاء اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے عشاء کی نماز کے بعد حیل الحدیز میں مسجد جوہرہ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد کل مسجد جوہرہ میں اور اس کا آنوان رکھا گیا ہے پاکیزہ زندگی پاکیزہ ماحول ہی سے بنتی ہے ان اللہ تعالیٰ اس پر آپ کا حصہ ہوگا कल चूंकि छुट्टी है आप लोग इससे जो है जरूर फायदा उठाएं और उसके अलावा भी जो है दूसरे प्रोग्राम जो है छह के हैं तकरीबन सोलह प्रोग्रामों में से आज जो है तकरीबन आठवां या नौवा प्रोग्राम है अगले पीर को भी जो है दावा सेंटर में प्रोग्राम है और वहां पर भी जो है माशाला अब तक तकरीबन दो तीन प्रोग्राम हो चुके हैं और वर्कशॉप प्रोग्राम इन्हें गैर मुस्लिमों में कैसे दावत के काम किया जाए उसमें जो है प्रोग्राम के साथ उससे जो है सारी बातें बताई गई हैं اور جو دہیا گزشتہ جو ہے منگل کو رنگ چکے ہیں ان داہیوں سے گزارش ہے کہ وہ مجید بلکہ یا شیخ ابو سعید سے ضرور ملاقات کرتے ہوئے جائیں اس کے علاوہ جو ہے ہم اخیر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ساتھ میں ہم جالیات حیب مشرفہ یعنی جالیات سبڑی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خصوصاً شیخ عبداللہ اشرف صاحب کا کہ آپ نے جو ہے بڑھائی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے جو ہے یہ پروگرام جو ہے آج ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ جس انداز سے بھی مدد کی ہے ہم آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اپنے گوتم گھر نکالیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی تو مزید فرمائے کیونکہ وقت جو ہے ایک دو دس منٹ دس منٹ کے لیے اگر جو ہے سوال جواب ہو سکتے ہیں جی جی باب شریف کا جو پروگرام تھا وہ کینسل ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا بیٹھے بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد بخاری میں پروگرام ہوگا وہاں سے ہمیں یہ جو ہے خبر ملی کہ مسجد بخاری میں کیونکہ جو ہے کام وغیرہ چل رہا ہے شامری کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو کینسل کر کے مسجد فن محکوذ کا پروگرام ہمارے سامنے آیا پھر مسجد فن محکوط کے ذمہ داروں نے فون کیا کہ وہاں پر باقاعدہ ان کا پروگرام ہے نے امام سے اجازت لی تھی جو پروگرامر ہیں انہوں نے فون کیا شیخبو سعید صاحب کو کہ وہاں پر جو ہے ہمارا آلریڈی پروگرام ہر بھی پروگرام ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کینسل کیا گیا پھر مسجد جوہرا ہمارے سامنے آئی تو وہاں ہم نے اجازت لے لی اللہ تعالیٰ کی توحفے سے کل عشا کی نماز کے بعد مسجد جوہرہ میں پاکیزہ زندگی پاکیزہ ماحول ہی سے بنتی ہے جس جو ہے موضوع پر ان اللہ تعالیٰ پروگرام ہوگا اور جتنے پروگرام ہیں اللہ یہاں پر جو ہے عورتوں کے لیے بھی جگہ موجود ہے मस्जिद अब्दुल्ला की मुबारक में औरतों के लिए जगह है फिर शाद वो हादिर सम समाज का खुवान के लिए है हाँ खुवान के लिए वहाँ पर भी इंतजाम अगर किसी का सवाल है तो सवाल پچاس منٹ منٹ ضروری ہے لوگ پروگرام تو آ رہے ہیں نماز یہ اہم ہے اور مسلمان اور شیخ ہونے کا فرق جو ہے لوگ رہے ہیں سر چند بتائیے تھوڑی دیر کے ہے کل کے پروگرام آج کل کے प्रोग्राम के ताल्लु से मुख्तलिफ आते हैं मेहरबानी फरमा कर प्रोग्राम के ताल्लुक ऐसी ऐलान सुनते हुए जाए والر کسی کو دونوں گزاری دیا گیا ہے جب اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں پر فرمایا ہے وہاں پر کہیں بھی اثا کلک نہیں سوال پاکستان کے لیے اطلاع اور اظہار کلکمال مطلب اللہ نے فرمایا عالم الغی پلائز شیرو ادا گئی ہوئی تو عالم الغب ہے اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہو تو یہاں اطاقل میں اظہار ہے اچھا ایک ادھر فرماتا ہے اطلاع کلک سال اللہ الگ اطلاع عدل اطلاع دے دینا تو یہ دو لفظ ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ علم غیر اطائی دیا گیا یہ اٹائی کا تو کہیں نہیں نہ قرآن میں بھی ہے نہ آدیس میں بھی کہیں نہیں ہے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اظہار اور اطلاع اور اللہ تعالی نے جتنا جس کو بتا دیا زندہ نبی کو جتنا علم دے دیا بس اتنا ہی ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ابھی بتا دیا ہم نے بڑا اسی پور وشی میں رہی میل مماشا جیسے قرآن حکیم معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک اسے پہنچوا لیا قرآن پورا کا پورا غیر ہے پورا, پورا کا پورا غیر ہو اس میں جتنے کتنے سب غائب ہیں تو اللہ تعالی نے جتنا چاہا غیر پر مبتلا فرمایا میں بھی اللہ سب ان کو اور آپ کے ذریعے ہمیں مل گیا <متصفيق> علم غیر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم دے دیا ہے آپ کو یہ اس پر ایک رائے और बताए आपको मालूम हो जाए अल्लाह न बताए और आपको मालूम हो जाए इसका कोई कायल नहीं है मानते बगैर बताए अल्लाता है तब लभी को इन होता है अल्लाह न बताए तो इन नहीं होता ये तो बहुत सारी के जाहिर है असापिक के बारे में पूछा गया तो आपने मैं इसलिए बता दूंगा कई दिनों तो कोई नहीं आए आपको डाका गया कि भले कपूर अर निशा ने फायन जारी का बताइए آپ یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کر لینے والا ہوں کر مگر یہ انشاءاللہ بول دیا کی جائے یعنی آپ کو جو بھی بات بتائی جا رہی ہے بس اتنا ہی آپ کو علم ہو رہا ہے آپ ہمارے بغیر بتائے ہوئے کوئی چیز نہیں جان سکتے یہ مطلب ہے کا جاننے کا اور اطلاع کا اور اظہار کا اٹائی تو کہیں ہے یہ نہیں لیا سوال ہی صحیح نہیں ہے عطا کرتا ہی نہیں اللہ کا بار اتارا کسی کو غلط اور جس طرح ہے करना है तो बैठिए बात करना है तो हम बंद कर देते अगर आप लोगों को आपस में बात करनी है तो प्रोग्राम हम बंद कर देते हैं अगर सुनना है तो कंटिन्यू रहते हैं जो वॉल्टियर थे वो खड़े रहे इसके लिए हम लोग आए हैं वो पूरा उससे उत्फादा हासिल करें यह कि मैं आपके कान में कुछ बातें करूँगी किसी का कुछ सवाल है सवाल है जवाब हो रहे हैं अगर आप समझते कि नहीं सुनना तो प्लीज बाहर जाएगी कोई बात اور اگر استقبال حاصل کرنا چاہتے تو پلیز سنیے سوال یہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کہتا ہے اور وہ قبول ہوگی ابھی یا روشنی کا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے روشنی کا ہونا ضروری نہیں ایک تو کچھ تمدیدی اضراک اور کچھ لوگوں نے یہ معاملہ پھیلایا ہوا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے عائشہ کتنا چھوٹا تھا رضی اللہ تعالی اور کہتے ہیں کہ اس میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا میں ایسے آڑی لیٹی رہتی تھی नदीबीन सल्हल्लम सजने में जब तो हाथ मारते में पैर जो घसीट लेती थी फिर आप वहां सजना करते पैर फैला देती बहुत सारी आया थे साधी उसके लिए रोशनी जरूरी है नमाज कहीं भी पड़ी जाती एक दफा तो नदी बदम सल्ला वसलम आए तो मस्जिद नजर बिल्कुल अंधेरा था एक साथ सो रहे थे तो उनसे आप गए तो कहां पहले मसाजिद के अंदर और घरों के अंदर शराब वगैरह हुआ करते थे इतना तेल हुआ था अगरतः ऐसा है कि अगर हमको तेल मिल जाता तो ये चाहता था कि तेल ही खा रहेगी की तस्वीर पर सवाल करना है मैं सच्चा तो खड़े होकर सवाल करता जो है लगता लग, आता है अता नहीं कर पाए عطا کا مطلب ہوتا ہے ایک معلم جب کسی بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا علم یہاں سے وہاں چلا گیا نہیں اس کا علم اس کے پاس ہے یہ اس کو بھی معلوم ہو گیا ایسا ہے اس کو اظہار بھی بولتے ہیں اس کو اطلاع بھی بولتے ہیں علم اسی کے پاس رہتے عطا کا مطلب میں آپ کو یہ دے دوں آپ کے مالک ہو گئے یہ لفظ کہیں نہیں ہے نقرآن کا عزیز میں صرف اطلاع کا لفظ ہے اور اظہار کا عالم الغیر فلاح اور وہاں لیا لیے مطلب تیسرا لب کہیں استعمال ہی نہیں ہے اطلاع الگ غلط ہے اور اظہار الگ غائب ہے بس وہی کو اللہ سبالا کے بارے میں غیر ہی کے ذریعے اللہ تبارا کا نو زمانوں کو کیا لگی نہیں ہے اور جہاں تک اس کو پہچاننے کی بات ہے وہ تو کائنات کے ذرے ذرے یہاں ہے اتنا واضح ہے وہ کہ چاروں طرف دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مزہ نظر آئے گا ہر جگہ اس کا علم اور اسی طریقے سے اس کی قدرت وہ تو کہیں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کسی نے نہیں دیکھا جی میں حیدرآباد میں سیاحوں کے معائنے میں رہتا ہوں ان کے بیان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو علی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت علی کے تعلق ہم ان کو کا جواب جو وہ یہ ہیں کہ جو میں علی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت علی کے بارے میں ان کو کہنا کریں گے ایک شیا جو ہے ہمارے گاؤں میں ہے بہت سارے تو ان میں سے شیا جو ہے سنونی ہمارے پردھان ہیں ان کو بہت پریشان کیا جاتا تھا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے جب شیطان سے یہ کہا جب راندے درگاہ ہوا بس ہم کم تمین الم کوئی احالی قلف استعمال کیے کیا تو بڑا بن گیا اور عالم میں سے ہو گیا یہ عالم کون ہے یہ وہی علیم ہیں اور آپ کے ساتھ حسین اور حسین وغیرہ وغیرہ ہیں سب ہے ہاں؟ اس وقت بھی ورنہ یہ عالین کون ہے اس وقت کوئی ہونا چاہیے نا تب یہ کہا جا سکتا کہ تو بڑا بن گیا یہ عالین میں سے ہے علیم تو ہونے چاہیے اس کا جواب کوئی نہیں دے پاتا تھا اس جگہ کو میں گھر پہنچا تو میرے سامنے یہ سوال آیا تو میں نے کہا کہ اس سے یہ پوچھنا تھا اللہ نے فرمایا जिदू मिया अमाजुल अबावर तक बड़ा वकाना मिनल काफरीन वो बड़ा बना और हो गया काफी अमीर से सोचकर काफिर लोग कौन थे भाई इतना एक आली लोग कौन थे तो यहां एक कहा जा रहा है वो काफरीन में सोचा तो उस और काफरीन में से कौन लोग थे जो बताया जाए वो बहुत अजीब आहरीन के अंदर चूंकि अल्लाह सदारकोला का नाम लेकर के कहा जा रहा है اللہ لا الہ الا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بطا لیا جا رہا ہے اللہ اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہاں نام بتا دیا گیا ہے برابر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا نام واضح کر دیا وہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں آگے کہی جا رہی ہیں وہ سب اسی کی کتاب ہیں اگر وہاں ڈکلیئر نہ کیا جاتا اللہ کا لفظ نہ آتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بعد میں کوئی اور فکر بھی ہو سکتی تھی لیکن اس لوک بتا رہا ہے اور اللہ کا نام پہلے ذکر کیا گیا اللہ لا الہ الا اس کے بعد جو باتیں آ رہی ہیں تو اسی کی سی بات ہیں بیچ میں کسی آدمی کی سفر پہلے بزائی جا سکتی ہے یہ تو مخمل میں ٹائٹ کا پیمند ہو جائے گا اگر وہاں نام نہ ذکر کیا جاتا تو ایسا کیا جا سکتا اللہ کا نام پہلے ہے اللہ الا الا اللہ یہ ہے کہ شیطان کی بتائی گئی دین کی بات اللہ کے نبی کے بتانے پر حدیث دی یعنی دین کی صحیح بات شیطان کی بھی مانی گئی مگر علم حدیث میں محفقین نے جھوٹ بولنے والے سے حدیث نہیں لی ہو سکتا ہے وہ صحیح حدیث ہو وضاحت کر سکتے دیکھیے انکار حدیث کا جو سطح ہے آ, یہ موضوع ایک رکھا گیا ہے سمجھے تو اس پر ایک اصول حدیث ہی کی روشنی میں اس طریقے سے ایک بیان ہو جائے گا کہ ان شاء اللہ بڑی حد تک آپ لوگوں کو صحیح اور غریب اور موضوع یہ تمام چیزیں سمجھنے میں آپ کو جو ہے بڑی مدد مل جائے گا ان شاء اللہ اس پر ایک محاکمہ ہوگا باقاعدہ اور بہت آسان طریقے سے کیونکہ کہتے ہیں ہمارا کیسے جانے بھائی کیا صحیح کیا ہے یہ حسن لگ رہی کیا ہے صحیح لگے رہی کیا ہے تو میں ایک تقریر ایسی کر کے جاؤں گا کہ اگر انشاءاللہ شاء آپ لوگ اس کو دو چار مرتبہ سن لے کیسے لگا کر کے اور بیان میں سنگے تو انشاءاللہ بڑی حد تک آپ کو راہ مل جائے گی صحیح حدیث اور غریب اور غرض سمجھنے کے لیے اس کے لیے ایک موضوع ہے کیا صرف جہالت کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا شرک جو ہے یہ جہالت ان کی پیداوار ہے کیسے معاف کر دیا جائے گا علم کے بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شرک نکلتا کہاں سے ہے اس کا ممبر کیا ہے مقدر کیا ہے اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت ہی کو اس کا مقدر اور ممبر بتایا اور جہالت کی بنا پر جہالت کی بنا پر آدمی شرک سے نہیں کر سکتا وہ شرک کے موقع پہ نہیں کر سکتا اس کی ایک مثال دے لیں آپ جیسے آپ بولیں کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں یا آپ بولیں کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں تو آپ نے بول دیا کہ آئی ایم انڈین میں انڈین ہوں میں एक जुमला कहा जो इसका ये मतलब हुआ कि वहां के जो हैं उन तमाम दस्तूरों की तमाम दफात के ऊपर दस्तूर की तमाम दफात के ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा अब एक आदमी ऐसी जगह है जिसको ये दफा मालूम न हो और वो किसी को कतल कर दे उसको लाया जाए कटेरे में खड़ा किया जाए लाख बोले कि मुझे इन्हें नहीं था कि कतल करने वाले आदमी को कतल कर दिया जाता है छोड़ा जाएगा उसको खतल भी छोड़ा हर आदमी को चाहिए कि वो कानून मालूम करें तो कानून क्या जब थी है जब आदमी बोल दिया कि मैं इंडियन हूँ या अरेबियन हूँ तो उस का कानून इंडिया का कानून करे कर वो ये कहकर के नहीं बोलता कच्च मुझे मालूम देता कानून मैंने का कतल कर दिया और कतल का बदला कतल है मुझे छोड़ दिया जाए तो इसके चीज को छोड़ेगा नहीं फैसला ही करेगा तुमको चाहिए क्या कानून मालूम करो इनशाला बैठाई सवाल यह है कि बीजेपी के शादी के प्रोग्राम में जाना कैसा है देखिए ऐसा है कि बिजाती से दूर रहें ठीक है अगर कंट घंट नहीं हो रहा है उसके उसमें किसी या उसको उसकी विदात को टाइप नहीं मिल रही है आपके जाने से तो आप चले जाए और अगर ऐसा हो कि वहां जाने से आपके उसकी विदात को उसके मौके को टाइप मिल रही तो आप ऐसी जगहों पर आ जाए और उसमें फिर यह देखा जाएगा कि वहां जो कुछ हो रहा है وہ خلاف سنت ہے یا خلاف سنت نہیں ہے اگر خلاف سنت ہو رہا ہے تو اب کہیں نہیں جا سکتے کوئی مقدے کیا کوئی اہل حدیث بھی کر رہا ہو تو مارے جانا چاہیے اگر وہ خلاف سنتھر سنت کر رہا ہو تو جی سیخ صاحب آپ نے ابو خرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پڑھی جس میں شیطان کرنے کرتا ہے کیا حدیث میں ہے کہ ابو ہرا نے شیطان کو بیٹا کہہ کر کہا کرتا <laughs> नहीं वही ऐसा नहीं, नहीं है वो तो एक कुछ उसनुग है उर्दू का कुछ लूक है उर्मे का जैसे कहते ना बेटा आज आधिया रहे उसने तो एक उलूक है वो। <laughs> कभी गुस्से से भी कहा जाता है ना बेटा वगैरह ऐसा बेटा तेरे को छोड़ने वाला नहीं तुम्हारी मतलब नहीं है बेटा आप गुस्से से कहा जा सकता है नहीं उस सिलसिले में अगर आपने वो दस अटेंड किया है या काबिल माशर हैं आप तुम्हारूम नहीं देखिए असल में क्या है तो मुझे उम्मीद उठा देना की अपने आप ये, ये।, ये समाप्त कर देंगे नहीं देखिये ये ईद का कायद जो है वो जनत नहीं दी जाएगा लेकिन जहाँ तक गुनाहों का मामला है गुनाहों की सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी उस सिलसिले में उन्होंने पूरी हदीफ रेपी चाहिए पूरी हदीफ रेपर की जिम्मत की देखिए उसके पास तौरित भी है उसके बाद नमाज दिए उसके बाद जकात दिए उसके बाद तबका वैरात दिए लेकिन वो किसी को गाली देकर आया किसी का वो अकला माना आगार वो जवाब कह रहे हैं वो पूरा जवाब उसमें मौजूद हो जाए तो उसे जहनम में डाल जाएगा पसंद सुनना अभी और बात है कि क्योंकि तोलीद है उसके बाद क्या आगा वो कभी जहनमन से निकाला जाएगा लोग इस बात पर गई हो गए कि एक दिन तो जंगल से जाना ही है लेकिन जवाब यारी ऐसा है कि जहनम की हवा भी लग गई ना तो दुनिया की सारी ऐसे इशरत भर में गारत पड़ जाएगी चिकंडी और वहां रहना बहुत बड़ी जरूरत है आदमी बोल रहे कि मैं वहां उसके बाद से निकाल दिया जाऊंगा बहुत बड़ी जरूरत है आदमी ने जहनम का सही तरीके से तसवूर नहीं किया कि जहनम कितनी खतरनाक जगह है एक बहुत कहते हैं कुछ लोगों को समझाया गया तो कहते हैं कि पहले आमीन थी बाद में मनसूख करती है। पहले रफौल ये थी उसके बाद महसूस कर हैं शायद उसका ऐसा करेंगे कि वो नमाज का जो बयान है नमाज के बयान में पूरी तस्वीर नहीं नहीं उनको पूरी बुहारी की रिवायत है नामों गरीन महसूर राय और गौरिंग कपूर को आमी आमीन को आमीन के नक्स के कार्यों से और रकुलटन के नक्सल के कारण से कोई रिवायत नहीं یہ بہت بڑی جات بہت ہے اس سلسلے میں آپ کے کی حدیث پڑھ کر کے رابی جو ہے اس رابی کے بارے میں اس گھر کے گوٹاؤں نے نام کر لایا اور یہ حدیث جو ہے تفریحی ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ اس طریقے سے سن سنگ کو نقصان کا پہلے کا آدمی ہے والی موقع آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پچھلے اصل میں موزوں کے تعلق سے ہم لوگ سوال کر رہے تھے تو ایک سوال یہ ہے کہ سرو میں سات پڑنا کیسا ہے नीचे नदी ने जरूर कैसे तरीका बता दिया है वो आएगा उसमें मोहम्मद में या विजा गरस में जो बयान है उसमें मैं वो जरूर पढ़ करके बताऊंगा कि नदी के ऊपर जरूर कैसे भेजा जाए बाकायदा जरूर से ताज या जो कुछ बनाए गए हैं जरूर उन जरूरों का जरूर से लक्की भी है जरूरत ताज भी है जी और उसके लिए मखसूस तकबीहत हैं वो दूर तक तो फेंक दी जाती, जाती है बड़े बड़े ताने रहते हैं और उसको पतन कर रहे वो खेतते रहते हैं सर تو یہ تمام قسم کی تصویریات تمام قسم کے جو ضرور ہیں ان کا پیسہ مل جائے گا اس بار میں ان شاء اللہ بہت کچھ موجودہ